لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید لا الہ اس ویب سیٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علم اکرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ, کچھ. لا الہ اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سناج فرمائیں الحمدللہ وکفا وقفا والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد نا وعلى آل المختار واصحابه النجبا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الهاشمي وعلا آله وعلى آله نجوم الهدا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 وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر زيبال لم يبدأ بسم الله فهو أبتر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونهن ولا ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلادنا الإسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں تفصیلے سوار قرآن مقدس کے ضمن میں سابقہ دروس کا تعلق جو ہے وہ تحفظ سے تھا اور اس میں جو علماء کرام کے اقوال تھے توجیحات تھیں حکم تھے اسرار تھے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں بیان ہوئے ہیں اور آج کا درس جو ہے اس کا تعلق تسمیہ سے ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیونکہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو سب سے پہلے تعوظ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد تسمیہ ہوگا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح نماز کی ہر رکعت میں جب آپ صورت تلاوت کریں گے یا دوسری رکعت میں اٹھیں گے فاتحہ کی ابتدا کریں گے پھر تاوز نہیں پڑیں گے لیکن تسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح جب آگے جا کے پھر صورت کی ابتدا کریں گے نماز میں کوئی صورت تو پڑیں گے یا تو اس صورت کے اول میں بھی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک مختصر آیت مبارک جو ہے اس کے بارے میں علاوہ ایک ارام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام علوم کا دریا جو ہے وہ قرآن کو بنایا ہے یعنی جمیع العلوم پھر تقاصر لاطن تقاصران افحاجالی اللہ نے ہر علم قرآن میں بیان فرمایا تفصیل الشے تو قرآن باغ جو ہے گویا وہ علوم اولین و آخرین کا مجموعہ ہے اولین و آخرین سے کیا مراد ہوتی ہے یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اول یا آخر تو جتنی کتابیں آئی ہیں جتنی اللہ نے اپنے کتابیں اتاری ہیں ان سب کے علوم کا جامع جو ہے کامل جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یعنی یوں سمجھیں کہ موتی تو ہر کتاب میں تھے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتابیں تھیں اللہ نے اتاری لیکن ان سب موتیوں کو فرو کے ہار کی شکل میں یا سب پھولوں کو جمع کر کے گلدستے کی شکل میں وہ اللہ کا کلام اللہ کا قرآن ہے اس پر علماء ایک فرماتے ہیں کہ تمام علوم اولین و آخرین کا جامع جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ صورت فاتحہ کہ پھر جو قرآن میں علوم ہیں ان کا خلاصہ دیکھا جائے تو وہ سورت فاتحہ میں موجود اسی لیے سورت فاتحہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اتنی شان بنائی ہے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے ہر رقاط میں پڑھی جاتی ہے. یعنی اگر آدمی امام ہے اگر آدمی مفرد ہے اکیلا ہے فرض نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی دو کاتوں میں فاتحہ اور سورت ملائے گا آخری دو کاتوں میں سورت تو نہیں ہوگی لیکن فاتحہ ہوگی اور اسی فاتحہ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا سب من البسانی القرآن الزیم تو ساری دنیا کے علوم یعنی علوم دینیا ہمیشہ یاد رکھیں علوم سے مراد ہوتی ہے علوم رحمانیہ علوم دینیہ ان سب کا خلاصہ قرآن میں ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ علماء نے فرمایا کہ وہ صورت فاتحہ میں ہے اور صورت فاتح کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بعض علماء تو اپنے ذوق کے مطابق آگے ترقی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر جیسے سارا فاتیہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ صرف با میں ہے با میں سب کا خلاصہ ہے اور بعض علماء نے اور زیادہ ترقی کی گو بعض خیالات جو ہیں ان کا اپنا اپنا ذوق ہے یعنی یہ نہیں کہ کوئی شریعت کا حکم ہے بلکہ ہر مفسر کا ہر قرآن مقدس کے تفسیر کرنے والے کا ایک ذوق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر سارا خلاصہ قرآن کا فاتحہ میں فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علوم کا خلاصہ جو ہے وہ با میں اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے اس کی ادنسی چھوٹی سے آسان سمجھانے کے لیے میں مثال ارض کروں کہ با جو ہوتی ہے نا جی با یا اس کے لیے ہوگی لیکن اصل اس کا الصاف کے لیے. یعنی ایک بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جانا الصاق کا ہوتا ہے ملنا تو اگر بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے اسی لیے تو قرآن آیا ہے اسی لیے تو نبی آئے ہیں کہ بندہ اپنے اللہ سے جڑ جائے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں وہ ہمیں کوئی فیکٹریاں بنانے کے لیے تو نہیں آئے نہ کوئی مل لگانے کے لیے آئے نہ زراعت سکھانے کے لیے آئے ہیں اسی بھی یہ دعائیں ہیں کہ عما خلق الجنا ولین صا اللہ کہ اللہ نے انس اور جن کو کیوں پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے اور اس عبادت کا طریقہ کون بتائے گا انبیاء اور رسول اور اللہ کی کتابیں اور اس عبادت کا مقصد کیا ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان میں ایک ربط ہو جائے ایک تعلق ہو جائے جو باہر پہ بات تو جب وہ تعلق ہو گیا تو سب کو حاصل ہو گیا تو لہٰذا سارا خلاصہ جو ہے وہ با میں آ اور نقطے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے یعنی دلالت کر رہی ہے کہ اس کی توحید و تفرید پہ کہ جیسے یہ ایک ہے اللہ کی ذات واد اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ جو صفر ہے یہ ابا نقطہ ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے اپنے ذوق کے مطابق بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ مثلاً آپ ایسے لگا لیں صفر ہیں اگر اس کے ساتھ ایک لگا دیں تو دس بن جائے گا آگے صفریں بڑھاتے جائیں تو سو بن جائے گا ہزار بن جائے گا لاکھ بن جائے گا بڑھتا چل جائے گا لیکن یہی صفریں اگر ایک کے ادھر لگا دیں تو کچھ بھی نہیں بنے گا یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ بس صفر دائیں ہیں ایک ہے تو پھر تو سو بڑھا جائے گا ہزار پڑا جائے گا لیکن اگر پہلے آپ 001 لکھیں تو کیا پڑا جائے گا کچھ بھی نہیں تو اس لیے اولاوان نے فرمایا کہ اگر تو ہمارے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں بدعات و ہوا ہیں تو گویا کہ وہ پہلی صفریں ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے صفریں تو لگی ہوتی ہیں تو آپ لکھیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلاً بعض ہوٹل والے لکھ دیتے ہیں 001 زیرو مانا ہوتا ہے کہ کمرہ نمبر ایک پہلی زیرو زیرو کا تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے تو اس لیے اگر تو ہمارے احمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ان میں درجات بلند ہوتے چلے جائیں جیسے اگر ہم ایک لکھنے کے بعد صفر لگائیں گے تو دس ہو جائیں گے اگر دو لگا دیں گے تو سو ہو جائے گا تین لگا دیں تو ہزار ہو جائے گا چار لگا دیں تو لاکھ دس ہزار ہو جائے گا لاکھ ہو جائے گا تو اگر پہلے لگائیں گے تو حیثیت نہیں ہوگی جیسے بدعات کے سابق جتنا عمل مزین کیوں نہ ہو جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن قرآن و حدیث سے اجماع سے خیر القرون سے ثابت نہیں ہیں تو وہ بدت ہے اور بدت جو ہے بردود ہے اس لیے اور نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی بڑی عظمت ہے اور بڑا شان اسی لیے اب دیکھیں کہ بسم اللہ رحمان الرحیم اس میں یوں سمجھیں کہ کیا چیزیں آ گئی ایک تو اسم میں ایک اللہ ایک رحمان ایک رحیم یاد ہے یہ ہے تصویر پہلی چیز جی تو یہ ہے کہ علمی طور پہ علماء قواعد کے نزدیک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم با جو ہے یہ حرف پہ ہے بھی جار مجرور کس کے متعلق ہے تو بہرحال لمبی علمی بحثیں ہیں راجے کال یہ ہے کہ یہ فعل مقدر کے متعلق ہے اور وہ فیل بھی مؤخر ہے مقدم نہیں مانا کہ جیسے مانا ہے کہ عامل ہے عق رہا ہو بسم اللہ یعنی اشرا تو عامل جو ہے وہ معذوف ہے مقدر ہے اور وق اب ایک روایت مبارک ہے بعض الباء نے فرمایا کہ اس میں ایک راوی ضعیف ہے لیکن اس کے مطابقات موجود ہیں تو جب اگر کسی دوسری سند میں مطابعات موجود ہوں تو کم کا کم ازیز درجۂ تک پہنچ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر جی بال کوئی کام شان والا عزمت والا عزت والا اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ نہ ہے اور نہ تمام ہے وہ, وہ بےکار اسی لیے ہمیں ہر چیز میں حکم ہے کہ ابتدا جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں اس لیے علما فرماتے ہیں نا کہ اشراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اش کیا معنی یعنی کھانا شروع کرتا ہوں پینا شروع کرتا ہوں لکھنا شروع کرتا ہوں پڑھنا شروع کرتا ہوں جس کام میں بھی اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ اگر ہم پانی پیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں بھی داخل ہوں تب بھی بسم اللہ بسم اللہ وسلد وسلام علیہ رسول اللہ اللہ مغر ضلوبی وفت ابواب اباب اسی طرح اگر ہم مسجد سے نکلیں تب بھی بسم اللہ بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ مسلات وسلام علیہ رسول اللہ اللہ مفلی ضروری وفتاری ابا بفد تو اللہ نے اس کو بہت بڑی عظمتوں سے نوازا ہے کہ آیت مبارک تو بہت چھوٹی اچھا اسی طرح دیکھے کہ اسم جو ہے اسم جمع ہے اسمات اسم مفرت ہے جمع کیا ہے اسما تو اب ایک بات کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اخالق میں اور مخلوق میں معبود میں اور عابد میں کتنا بڑا فرق ہے کہ مخلوق میں صرف نام جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتا ایک آدمی کو صدر پاکستان سے کام پڑ جائے یا اس کو کسی وزیر اعظم سے کام پڑ جائے تو اس کا نام لے کے تصویر پڑتا رہے صدر صاحب صدر صاحب صدر صاحب تو کچھ پیسہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں مؤثر ہوتا ہی نہیں مخلوق میں ذات مؤثر ہوتی ہے کہ اس بندے کے بعد آپ جائیں گے کوئی کام کہیں گے تو آپ اس کی ورزی کر دے یا نہ کر دے لیکن صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا آپ سارا دن وزیر اعظم کے نام کی تصویر پڑھتے رہیں گورنر کے نام کی تصویر پڑھتے رہیں صدر کے نام کی تصویر پڑھتے رہیں آپ کسی اور عہدیدار کے نام کی تصویر پڑھتے رہیں تو اسم مؤثر نہیں ہوتا اس کی ذات تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کسی نفع کا باعث بن جائے لیکن نام لینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اللہ کا شان ہے کہ جہاں اسم ہی مؤثر ہے یعنی وہاں ذات تک تو ہماری رسائی نہیں اللہ کی ذات تک تو ہم اس کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے راتوترے کو لبسار دیکھا نہیں کہ سید آبو علیہ السلام نے جب تمنا کی کہ رب ارے انظر ہمزور میرا مولا اب جی جیسے کلام سے نوازا ہے دیدار سے بھی نواز دیں اور آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولا کے لبل اس پہاڑ پہ نظر رکھو اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر سکتا ہے ہو سکتا ہے تم بھی دیکھ لو مارا یہ ہے کہ نہیں کر سکتا تم ہی نہیں دیکھ سکتے ورنہ فیصلہ تو میں نے آ گیا کہ لمترا نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے فلما تجلس اللہ نے جب اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ مرزا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا اس لیے اب آپ سمجھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں اسم ہی مؤثر ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ الحسن فضر ہو بے ہا اللہ کے اسما ہیں بڑی شان والے بڑے عظمت والے انہی کے ساتھ اللہ کو پکارو تو وہاں اسم جو ہے اس کا پکارنا جو ہے چونکہ ذات و صفات تک تو رسائی جو ہے وہ مشکل ہے ممکن ہی نہیں ہم سے لیکن اس کی اسمائی مبارکہ کو پکارا جا سکتا ہے اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان اللہ و دسون اسمن اللہ کے نڈنوے نام ہے من آ و وہ روایت من حافظ دخل الجنہ جس نے ان کو پکڑا جس نے یاد کیا وہ جنت میں جائے گا اللہ کے نڑنوے نام جو ہے وہ صحیح احادیث سے مبارک میں ہیں لیکن علماء نے اللہ کے نام پہ کتابیں لکھی ہیں اسماء اللہ پر کتابیں لکھی ہیں جیسے السنا بھی اسماء اللہ الحسنہ بعض علماء نے ایک ہزار نام لکھا ہے بعض نے تین ہزار نام لکھا ہے اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے کلمات کی کوئی حد نہیں اسی طرح کمالات کی بھی کوئی حد نہیں اور اسماء کی بھی کوئی حد نہیں کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ گلو گانل بہارو مدا دل کلیما تبی لف دل بہارو کب لات ربی بلو جینا بھی متلی اللہ تبارہ فرماتی ہے کہ اگر یعنی اگر یہ دریا اس کو سیاہی بنا دیں اللہ کے کلمات کلمات سے متاثر صرف الفاظ مانا ہوتا ہے کمالات خداوندی ختم ہی نہیں ہو سکتے چاہے اور بھی دریا جمع کر اسی لیے علما نے فرمایا کہ جیسے کلمات ربی کی کوئی حد نہیں کمالات ربی کی کوئی حد نہیں اسی طرح اسما بھی اللہ کے بہت ہیں ہاں صحیح حدیثوں سے ہمیں صرف نرنو اسما بھی دے اور اسی طرح بعض اللہ نے ایک اور بھی بات لکھی ہے یعنی یہ مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ذوق ہے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے دنیا میں مختلف محکمے ہوتے ہیں اور ان کے نام ہوتے ہیں اسی طرح پوری کا کے اس نظام کو چلانے کے لیے جتنے دوائر رہیں جتنے محکمے ہیں نا ان کے نام جو ہیں اسماب ہیں اب دیکھو نا جیسے آپ کے ہاں آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ازارت صحت کے ماتا ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرے پھر اس کے تابع اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر ڈائریکٹر ہوگا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوگا اور عملہ ہوگا ملازم ہوں گے ان کے کام تقسیم ہوں گے کسی کے ذمہ شہر کی اسپتالیں ہوں گی کسی کے ذمہ دیہات کی اسپتالیں ہوں گی کسی کے ذمہ بڑی بڑی اسپتالیں ہوں گی کسی کے ذمہ چھوٹی ڈسپنسری ہوں گی تو انہوں نے اپنے نظام کو تقسیم کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام جو ہے نا یہ بھی ان کے نام میں. کیا معنی ہے ان نے کہا بس رزق کا معاملہ ہے تو رزاق جو ہے ساری مخلوق کا رزق اسی کتاب ہے اور پھر ان اسما کے احکام کے مطابق چلنے کے لیے اللہ نے ملائکہ کی ڈپٹیاں رکھی ہیں ولم امرن جو تدبیر امر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ملائکہ ہیں تو اب جتنے رزق کے مسائل ہیں گویا اور رزاق کتاب اس میں رزاق کتابیں ہیں کہ ان اللہ رضاقوت ال اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھئی جتنے رحمت کے شعبے ہیں وہ رحمان و رحیم کے تابے ہیں اچھا مجرمین کو سزا دینے کا شعبہ ہے تو المنتقم الجبار الکحال العزیز وہ اس کتابیں تو اسی لیے ال نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نام میں بھی داخلہ اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بندے کو کسی قسم کی مشکل آئے اسی مناسبت سے اللہ کا نام لے کے اللہ سے مانگنا شروع کر دے تو اللہ حل کر دیتے کیا مانا مثلا اس کا رزق میں کمی آ گئی تو یا رزاق یا رزاق یا رزاق اللہ کا نام مانگ رہا اچھا اس کے ساتھ کوئی گھر میں نچاکیاں ہیں جھگڑے ہیں اختلاف ہیں تو اب لطف و کرم جو ہے وہ لطیف میں ہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف میاں بیوی بی ہے تباغز ہو گیا محبت نہیں رہی ہے اس کو نفرت ہے یا اس کو نفرت ہے تو ہر اللہ کے اسما ہے ودود کے اندر جو مقام ہے تو یا ودود ہو یا ودود ہو پڑ گئے دعا مانگے تو سارے بس تو اس لیے اللہ کے میں بھی ایک تاثیر ہے کہ لہ اسما الحسن اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب بھی دعا مانگنی ہو تبسل بل اسما اسی اللہ آلوسی نے بھی لکھا ہے کہ دیکھو اللہ نے تو حکم دیا تھا ہمیں تبسل بالاسماء کا ہمیں اللہ نے تبسل بل کا تو حکم نہیں دیا تھا کہ مردوں کو جا کے وسیلہ بنا لے یہ تو اللہ نے ہمیں کہیں حکم نہیں دیا اسی لیے علما کہتے ہیں کہ تبسل کس چیز سے ہوگا یا تو تبسل ہوگا آمال سارے سے اچھی طرح بات کو سمجھ لیں کہ آمال سارے سے تبسل جو ہے وہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ تین آدمی تھے اتفاق سے صحیح حدیث میں روایت موجود ہے بارش شدید آ گئی آندھی طوفان چل پڑا وہ ایک غار کے اندر گھس گئے اپنے آپ کو بچانے کے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ غار میں گھسے تو ہوا اتنی تیز کر رہی تھی کہ ایک بہت بڑی چٹان جو گری تو اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا اب جناب انہوں نے کہا بھی عجیب بات ہے ہم تو جان بچانے کے لیے بھاگے تھے کہ طوفان سے اور بارش سے بچ جائیں اب اور مسئلہ حل ہو گیا کہ اتنا بڑے تودہ اور اتنا بڑا پہاڑ کا ایک چٹان آگے آ گئی ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس کو ہٹا سکیں تو معنی یہ ہے کہ اب اندر ہمیں سے مر جائے کب تک آدمی بغیر پانی کے بغیر خدا کے زندہ رہے گا تو اب جب بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان نے کہا کہ بھئی بات سنو اب حل تو ہے کوئی ایک ہی حل ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہمیں اس قید تھانے سے نکال دے تو ایسا کرو کہ اگر زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا ہے نا اس کو یاد کرو اور ہر آدمی اپنے اس عمل سالے کے دعا مانگے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے دل کی کیفی یاد بھی تیرے سامنے ہے احوال بھی تیرے سامنے ہیں افعال بھی تیرے سامنے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک لڑکی تھی جس سے مجھے محبت تھی عشق تھا اور میں اس پر اس قدر فیدا ہو چکا تھا کہ اس کے بغیر میری زندگی گزارنی مشکل ہو گئی میں اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی بالکل میرے قریب نہیں آتی میں نے جتنے ہیلے آزما سکتا تھا آزما لیے لیکن اس لڑکی نے توجہ نہیں کی بات با لڑکیاں ہوتی ہیں الحمدللہ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب میں مایوس ہو گیا لیکن اس کا محبت میرے دل سے نہیں نکلی تھی میں چاہتا تھا کہ میری ساری جائیداد اگر تک جہرے اس لڑکی کو میں حاصل کروں کہ عشق ہے تو عشق تو ہوتا ہی ایسا ہے نا پھر اس میں کوئی عقل شکل کا کام تو ہوتا نہیں اسی لیے تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عشق میں تین لفظ ہیں نا آئن شین قاف وہ کہتے ہیں کہ جب عشق ہوتا ہے نا تو عین سے عقل ختم ہو جاتی ہے شین سے شرم ختم ہو جاتی ہے اور قاف سے قرار ختم ہو جاتا ہے جب یہ تین چیزیں ختم ہو جائیں سمجھو بندہ پاگل ہو گیا ٹھیک ٹھاک اب حضرت آشک ہو گئے چودہویں سدی کا عاشق نا وہ چودہ صدی کے آشک ہو تو دو دن تھانے میں بند کراتے ہیں تیسرے دن نکل جاتا ہے عشق. ان کے پاس بڑے آلات ہیں عشق نکالنے کے یہ سچ اس کی بات ہے جو صحیح محبت ہوتی ہے وہ کی نہیں جاتی وہ ہو جاتی تو اس نے کہا کہ جناب میں بڑا پریشان تھا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہی لڑکی جس کے لیے میں سرگردان تھا وہ میرے پاس آ گئی اور اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو تم جانتے ہو کہ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کتنا پاپڑ بیلے ہیں لیکن میں نے انکار کیا آج میں اتنا مجبور ہوں کہ میری ماں اس وقت مر رہی ہے بستر مرگ پہ ہے اور مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے اتنا پیسے مجھے دے دے اور تیرا جو بھی تمنڈا ہو میں پورا کرنے کے لیے اب تیار ہوں میں مجبور ہوں اگر میرے تو دل کی مراد برائی آئی خدر کا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے مثلاً پانچ سو دے دو میں نے کہا یہ پانچ سو کا نہیں تو ہزار پہ جاؤ انہوں نے کہا ابھی تو میری ماں جو ہے چونکہ بستارے مرگ پہ ہے پہلے تو میں اس کے علاج کے لیے جاؤں گی لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے پاس آؤں گی اور میں اپنا آپ سپرد کر دوں گی تمہارے کہتے میری خوشی کا ٹھکانا نہ رہا وہ پیسے لے کے چلی گئی اس نے اپنی ماں کا علاج کیا ماں اس کی بچ گئی کئی دنوں کے بعد تنہائی کا وقت دیکھ کے وہ آ انہوں نے کہا دیکھو میں آ گئی ہوں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اب بہرحال میں آپ کے حوالے ہوں جو آپ چاہتے ہیں مجھ سے فائدہ اٹھائیں کہتا ہے کہ جب میں اس کو گھر لے گیا کمرے پہ لے گیا اور بڑا اس کے لیے میں نے انتظام اہتمام کیا جب میں نے اس کو بستر پہ بٹھایا تو رونے لگا میں نے کہا کیوں روتی کیوں ہو تو میں نے کوئی زبردستی کی ہے میں تمہیں پکڑ کے لایا ہوں میں نے کوئی تشدد کیا ہے کوئی ظلم کیا ہے تو میں تم نے خود مجھ آ کے سودا کیا ہے کہ بات ٹھیک ہے لیکن جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میں نے کسی غیر مرد کے سامنے اپنا کپڑا نہیں کبھی ہٹایا اور نہ میں نے کبھی گناہ کیا میں اس بات کو رو رہی ہوں کہ اللہ کو جاد یہی منظور تھا کہ میری عزت و عصمت جو ہے وہ تار تار ہونی تھی بجائے اس کے کہ شرعاً میرے ساتھ کسی کا نکاح ہوتا اور حلال کے ذریعے میں کسی کے سپن کو تو کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرا خوف آ گیا اور میں نے اس کو کہا کہ اٹھو نے کہا کیا بات میں نے کہا اٹھو جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا وہ بھی میں نے تمہیں معاف کیا اللہ کے لیے اور مزید پیسے بھی تم لے جا اور اللہ کے لیے آج کے بعد میں تم پہ کبھی بری نظر بھی نہیں ڈالوں یا اللہ اگر میں نے واقعی تیرے ڈر سے پرنا وہ تو میرے پاس آئی ہوئی ہے پیسے لے چکی ہے خود موجود ہے کوئی روکنے والا نہیں لیکن تیرے در سے میں نے گنا سے اپنے آپ کو بچا لیا اگر یہ میرا عمل واقعی تیری رضا کے لیے تھا تو مہربانی کر کے غار کھل جائے تھوڑی دیر ہاتھ جی کھل اتنی کھل گئی کہ وہ نکل تو نہیں سکتے تھے لیکن ایک حصہ کھل گیا بندے نے کہا کہ بھائی ان نے کہا بھی تم بھی اپنے کسی عمل سادے سے تبسل پکڑو تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں روزانہ شام کو جب اپنا مال مویشی لے کے گھر آتا تھا تو ان کا دودھ نکالتا تھا پھر دودھ کو صاف کرتا تھا پھر دودھ کو گرم کرتا تھا تیار کرتا تھا اور والد اور والدہ کو جب تک میں رات کو دودھ نہیں پلا لیتا تھا نہ میں بچوں کو دیتا تھا نہ بیوی کو دیتا نہ خود پیتا تھا میں سوتا تھا کہ سب سے پہلے والدین کا حق ہے جنہوں نے ہمیں پالا ہے پوسا ہے اٹھایا ہے چھوٹے سے آدمی یعنی کپاس کی طرح کا ایک گوتھنا سا ہوتا ہے اس وقت سے ماں باپ سنبھالنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ گوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اس وقت بھی وہ اس کی ہر تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں بلکہ علماء نے عجیب بات دیکھی ہے انہیں کہا انسان کہتا ہے میں سب سے اچھا بنوں لیکن اولاد کے بارے میں تمنا ہوتی ہے کہ خدا کرے میری اولاد مجھ سے بہت اچھی بنے اور اچھا نام کمائے ورنہ کسی دوسرے کو آدمی نہیں چاہتا کہ مجھ سے اچھا بنے مجھ سے قابل ہو جائے مجھ سے زیادہ نام پر ہو جائے لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں اپنے آپ کو بھی مٹا دیتا ہے کہتے ہیں میری اولاد خدا کرے بہت ترقی کروں تو اس نے کہا کہ میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری عادت تھی رضائے والدین کے لیے کہ میں اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں دیتا تھا خود بھی نہیں پیتا تھا جب تک میرے والدین پی لیں اور سو جائیں بڑھاپا تھا ان کی رات کی رضا یہی تھی کہ میں ان کو ایک ایک گلاس دودھ پلا کے سلا دیتا تھا کہنے لگا کہ ایک دن مجھے دیر ہو گئی میں گلاس لے کے آیا اور دیکھا تو دونوں سو گئے ہیں نیند آ گئی ہے تو میں کھڑا ہو گیا کہ نیند کھلے ان کو پہلے دودھ پلا لوں تو باقی کام کروں لیکن کھڑے کھڑے ساری رات گزر گئی صبح کی اذان پہ جا کے والدین جا کے انوں کو جب جاگے تو میں نے ان کو دودھ پلایا میرا مولا اگر تیری رضا میں اس سے کہا ابھی تمہاری مزدوری ہے اس کا پاس رکھتے جاؤ جب میں جاؤں گا تو اپنی مزدوری دے اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کی پانچ چھ مہینے کے پیسے میرے پاس اچھے خاصے جمع ہو گیا لیکن وہ اللہ کا بندہ غائب ہو گیا اب میں مزدوری کس کو دوں تو میرا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس کے پیسے سے کچھ مال خریدا کچھ چیزیں خریدی کچھ کاشت میں اس کا حصہ ڈالا اور اس کو تین چار سال گزر گئے تین چار سال کے بعد وہ بندہ واپس آیا کہا یار میں نے آپ سے مزدوری نہیں لی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو مہربانی کرو میں نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے تمہارا فلاں نام میں نے کہا دیکھو بات سنو یہ بکریاں بھی تمہاری ہیں یہ پیسے بھی تمہارے ہیں اور یہ چیزیں بھی تمہاری یار کیوں مذاق کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں مذاق نہیں تم پیسہ جو چھوڑ گئے تھے میں نے کام میں لگا دیا تیرے کام میں برکت دیا بڑھ گیا ہے تو آپ کے نصیب ہے پیسہ دے تھا لیکن اگر میں اسی کو اسی لیے ہوں کو میں شریعت کا کہ اگر یتیم ہوں کہ تم وارث ہو تو ان کے مال کو کسی اچھی جگہ لگا دو تاکہ ان کا فائدہ ہو جب بڑے ہوں تو ان کو اللہ تبارک ہوتا مال سے فائدہ اٹھا کے دے تو اپنا یہ تو آگے محنت کے طریقے ہوتے ہیں کام کے طریقے ہوتے ہیں تو میں نے سب کچھ اس کو دے دیا اور دعائیں دعا دعا کرتا ہوں آپ دیکھو نا کتنا کوئی خوش ہوا ہوگا کہ آئے چھ مہینے کی تنخواہ لینے کے لیے تنخواہ کسے بنتی ہو چھ سو ریال لے کے جائے چھ ہزار ریال تو خوش کیسے نہیں ہوگا اگر تیری ذات کے لیے میں نے کیا ہے تو یا اللہ مہربانی فرما کار کھل گئی اور تینوں باہر نکلا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تبسل بلعمال صالح کا کوئی دنیا میں منکر نہیں اچھا ایک تبسل ہے بزاد کیا مانا کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے کہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں جب بھی کوئی مشکل ہو آدمی کسی اہل اللہ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کوئی بات نہیں جیسا کہ زمانے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہت پڑ گیا مدینہ منورہ میں تو حضرت سیدنا عمر حضور کے چچا حضرت عباس کو لے گئے اس نسخہ کے لیے اور ساتھ ہی یہ الفاظ گئے کہ یا اللہ جب تک سرکار دو عالم دنیا میں تھے تو ہم آپ کو کہتے تھے اور حضور دعا پر تھے بارشیں آ جاتی تھیں اب ہم حضرت عباس کو لائے ہیں حضرت عباس ام و رسول اللہ ہیں ان کی دعا سے ہم پر رحم کر تو یہ ہوتا ہے تبسل وزاد اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں کسی قسم کا اختلاف نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے فاؤت ہو جانے کے بعد کسی کا وسیلا پکڑنا اس کے اندر اور ابارے منع فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اس سے آدمی جو ہے پھر کبھی ان کو مستقل اور سل سمجھ لیتا ہے تو شرک کے دروازے وادیوں میں کھول جاتا ہے اگر ان کو مستقل میں ذات مؤثر نہ بھی مانتا ہو تب بھی ماسیت کر رہا ہے کہ بلا وجہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اسی طرح تبسل بلاسما جو ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ جب اللہ سے مانگنا ہو اس کے نام سے مانگو یا رحمان یا ردیم یا جواد یا کریم یا الحم الحمین یا اکرب الاکرمین یا اجو الجین یا کیوم یا قیوم دل جلال کرام جیسے حضرت بندردا لوگوں کو دیکھتے تو کہتے تھے الجوب یاد الجلا کرام خدا کے بندو یاد الجلاکرام کہہ کہ کے اللہ سے مانگو اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اسمائے حسنا میں سے ایک ایسا اسم آزم ہے کہ اللہ بھی ادا تو اس تجاو کی جس سے مانگا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے لا الہ الا انت سبحان انی عمت من منتو الظالمین صحیح حدیث سے ابا اس لیے اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم آیا کیونکہ اسم یہ اللہ کا ہے یہاں مسما کے وجہ اس میں بھی تاثیر اور جیسے جیسے اللہ کے اسما ہے اسی طرح کی تاثیر اللہ نے ان میں رکھ دی لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اخلاص سے اللہ کے نام لے کے مانگنے والا اب یہ ہے کہ آپ سارے نام لیتے جی لیتے جی لیکن آپ کے دل سے آواز نہیں نکل رہی ہے تو پھر انقلب اللہ یعنی قلب کافل سے مانگ رہے ہو تو اسے تو نہ مانگ رہے ہے بعض البا نے فرمایا کہ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لو کہ مثال کے طور پر مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک کام میں آؤں ان کے پاس کہ جی مجھے آنکھ دکھانی ہے دوائی لینی ہے اب ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں ان نے کہا جی ہاں تشریف رکھو تو میں منہ ادھر کر لوں اور ڈاکٹر صاحب سے دوائی مانگنی شروع کر دوں تو کیسے ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے اگر ہمت والا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اسی وقت وہ تھپڑ لگا کے نکال دے گا بہت ڈھیلا ڈھالا بھی ہوگا تو کہے گا حضرت شیم لے جائیں آپ امن ادھر کیے ہوئے ہیں اور آنکھیں مجھے دکھانی کیا کر رہے ہیں آپ کیوں میرا وقت دہ کر رہے ہیں تو آدمی خدا سے مانگ رہا ہو اور دل بدھو میں اٹکا ہوا ہو تو خدا سے کیا امید رکھتا ہے کہ مانگ تو میں اللہ سے رہا ہوں لیکن دل میرا ساتھ نہیں دے رہا کیوں زمین بس دکر دم سے زمین کہ مرا خراب کر دی تو بس سجا ریائی کہ جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو زمین چیختی ہے کہ اے بندے مجھے کیوں خراب کر رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کرتا ہے اب ریہ کے لیے لمبے لمبے سجے کر رہے ہو لوگ سمجھیں کہ ماشاءاللہ جناب یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے دیکھو دو گھنٹے میں تو رکات پڑی ہے اور گھر جائے تو فرض بھی نہیں پڑتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسما حسنا جو ہیں ان میں عجیب سی حتہ کہ آپ دیکھیں گے بسم اللہ ہل اسم ہی اس میں بھی وہی اسم ہے بسم اللہ اللذی. اس کے پڑھنے سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی جیسے کہ حضرت خاضر بن الد رضی اللہ تعالیٰ انو کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ روم ہو گئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی روم فتح ہو گیا کسرا فتح ہو گیا تو روم کے کچھ لوگ جو تھے کچھ جرنیل جو تھے وہ قیدی بھی ہو گئے اس دور میں اب صحابہ کے بعد بھی تو کوئی محلات نہیں تھے نا تو خیمے میں حضرت خاضر بن ولید رضی اللہ تعالی انو نے یہ دیکھا کہ بھی وہ بھی اپنے وقت کا جرنل ہے جب میر ہے قید ہو گیا تو کیا ہو گیا تو ان کو اپنے خیمے میں رکھا تو ایک دن آپ فارغ بیٹھے تھے تو اس نے جنرل رومی جنرل میں کہا کہ حضرت خالد سے کہ خالد بات سنو ٹھیک <laughs> ہے کہ ہم وہ قوتیں ہیں آپ ہمارے دشمن ہم آپ کے دشمن ہیں ہم نے جنگیں لڑی ہیں آپ کو فتح ہو گئی اور یہ جنگوں میں ہوتا رہتا ہے فتح شکست ہوتی ہے جیسے کہ میرے آقا نے بھی فرمایا کہ اللہ کو سجارا نا کہ جنگ جو ہے وہ تو ڈول ہے کبھی اس نے کھینچ لیا کبھی ہم نے کھینچ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے جنگ جیت لی ہے لیکن تمہاری بہادری تمہاری شجاعت تمہاری ٹیکنیک تمہارا طریقہ کار تمہارا انداز جو ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے میں دشمن ہوں تمہارا لیکن بہادر دشمن کی قدر کرنے والا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ روم فتح ہو گیا اب روم کے لوگ تمہارے پاس قیدی ہیں تمہارے غلام ہیں تمہارے عبد ہیں یہ لوگ تمہاری خدمت میں معمور ہوں گے تو یہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک خاص قسم کی زہر ہوتی ہے اور وہ زہر اتنی بدبخت ہے کہ آج تک اس کے ذائقے کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکا کہ ذائقہ کیا ہے دیکھا بھی تھا کہ پتہ کریں کہ ذائقہ کیا وہ مر گیا تو پتہ ہے کون ذائقہ کیا ہے تو ان کے بعد یہ ازار ہوتی ہے اور وہ دشمن کے کھانے میں پانی میں کسی عید میں بھی ڈالتے بس زبان کو لگنے کی دیر ہے بندہ نہیں بچتا تو کبھی بھی ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا تم ایک بہادر جنرل ہو میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں تو حضرت خالر مسکرائے فر میں ازار تمہارے پاس بھی ہے کہا میرے پاس بھی ہے اس نے کہا یا دکھاؤ تو صحیح وہ کیا ہوتی ہے تو اس نے اپنی انگوٹھی کے اندر کھانا بنایا ہوا تھا اس کھانے میں وہ ہوتی تھی کہ اگر ہم قید ہو جائیں تو وہ نکالا کھا کے بھر گئے جان جی رات تو نہیں کھولے گا نا تو اس نے وہ انگوٹھی کا کھانا نکالا اور اس کے بعد کہے دیکھو اس میں دو خطرے پڑے یہی زہر ہے حضرت خال ملید پانی پی رہے تھے ان نے وہی وہ دیکھ کے اپنے پانی میں ڈال دیے وہ دو خطرے اور بسم اللہ ضرور اس میں ہی شہر ولا سبا وہ سمی اور علیم تین دفعہ پڑھا اور بھی گئے وہ کیا کر رہے ہوئے گا بس بجتے. کچھ بھی نہیں وہ تو اللہ کے اسما میں اتنی تاثیر بسم اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ میں ہی بس یہ تین دفعہ پڑھا اس کے بعد زہر بھی تینی لیکن زہر نے کوئی اثر بھی نہیں کیا لیکن شبد یہی ہے کہ اسماع اللہ کے مستف ہیں ان میں تاثیر ہے ان میں برکات ہیں ان میں اثرات ہیں لیکن شرط وہی وہ آ جائے گی کہ پڑھنے والا مخلص ہو زبان پاک ہو سد کے ہو اقل حلال ہو پھر اللہ کے نام کی لذت دیکھیں گے اللہ کے نام میں کیا لذت ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہاں اسر جو ہے وہ بھی پیدا پہنچے آپ دیکھیں خود قرآن میں کہ فض گرونی ولا اللہ فرواتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کیا مانا مفت سے لکھا فسنی پلی اسرے از گرو کا ان اللہ پرواتے میرے بندے تو خوشی میں مجھے یاد کیا کرتا کہ کمی میں میں تمہیں یاد کر کے تمہیں بچا سکوں از قرنی ان دل حاجت جب تمہیں کوئی تکلیف ہو کوئی حاجت پیش ہے تو میرا نام لو مجھے یاد کرو اذکرک گرو کا اندل ایجابت میں بھی پھر تیری دعائیں قبول کر کے تیری دعا منظور کر کے تیری مشکل حل کر دوں گا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم یاد کرو میں یاد کروں گا یاد کرنے کا بنا کیا ہوتا ہے تمہیں نفع پہنچاؤں گا کہ جب تم مجھے مصیبت پہ پکارو گے جب تم مجھے دکھ میں پکارو گے جب مجھے تم تکلیف میں پکارو گے صرف نام لینا اس کے بعد پہ رحمت کر کے ان مشکلات سے نکالنا میری ذمہ داری ہے وَإِن يم اللہ فدا له اللہ. اسی طرح حضور پاک نے دیکھا ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اور اس کے بعد دعا مانگی حضور پاک نے میں اس نے ایسے نام کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اس کی دعا منظور ہو گئی کیوں اللہ کی صفات آ گئی اسی لیے آپ دیکھیں گے جب حضرت اسلمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سوال کو خط لکھا اس خط کی ابتدا کیا دی انہو من تھی انسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء کے خطوں کی ابتدا بھی اسی کلم مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نسر قدیم جس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت صحیح بان نے خط کی ابتدا میں کیا لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ایوکم یعتینی بی ارشیہ قبل ان یادونی مسلمین آپ نے اپنے ساتھیوں پہ نظر ڈالی آپ نے فرمایا میں تم میں کون ہے جو اس ملکہ کا تخت لے کے جلدی سے آ جائے ان کے آنے سے پہلے کال افریت تم منل جن آتی کبھی کب لو مکابل کبھی افریت جو سرکشر گا میں مجھے اللہ طاقت دی ہے امانت والا ہوں قوت والا ہوں جتنی دیر آپ کی مجلس ہے اتنی دیر میں ترک پہنچ جائے گا کہ اللہ نے جس کو کتاب میں سے علم دیا تھا اس نے کہا کہ حضرت اتنی دیر کی کیا ضرورت ہے میں پلک جھپکنے کے اندر اس کا تردو آ سکتا ہوں تو اللہ نے فرمایا علم من ال کتاب سے کیا براد ہے اس میں آزم تو وہاں بھی براد اللہ کا اسم اسی طرح آپ دیکھیں گے حضور نے دعا سکھلائی اللہ عرضا کا ان سخت کا ببا فاتو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں اس کی ذات کے بغیر اسم کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کے اسما کے اندر بھی برکت ہے اسما کے اندر بھی تاثیر ہے اسم کے اندر بھی کشش ہے اور اس اسم کے پکارنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے و مشاکل جو ہے اس کو حل کر دیتے ہیں تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے کیا چیز آئی ہے بسم اللہ اسم آیا اور اس کے بعد کیا آیا اللہ اس کے بعد کیا ہے الرحمان الرحی اب دیکھیں خدا کی قدرت ترتیب دیکھیں سبحا شرد یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے آدمی پوری طرح وہ توجہ ہو پاک ہو جگہ پاک ہو دل دماغ کو پاک رکھے کیونکہ ہمیشہ یاد کریں کہ پاک چیز پاک برتن میں ٹھہرتی ہے اور ہمارے لکھا ہے نا کہ دودھ کتنا پاک ہو گندے برتن میں ڈالو پھٹ جائے کیونکہ وہ غلط جگہ رہ نہیں سکتا تو اسی لیے اللہ کا قرآن کیونکہ پاک ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے دل پاک ہوں کیسے پاک ہوں ریاض سے پاک ہوں شہرت سے پاک ہوں سماج سے پاک ہوں اسی لیے بات علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کو اللہ اپنے قرآن کا علم دے یا نبی کی حدیث کا علم دے اور وہ کسی بڑے آدمی کو اپنے آپ سے بڑا سمجھے تو اس نے اللہ کے قرآن کی توہین کی ہے کبھی بڑا ہوتا تو میں اس کے دل میں نہ رکھ لیتا اپنا قرآن میں نے جو تیرے دل میں اپنے قرآن کے علم رکھا ہے تو تو ہی بڑا ہے اس لیے ہمیشہ دیکھیں کہ اس میں اب دیکھیں ترتیب کیسے پہلے کس کا نام ہے اللہ اس کے بعد صفت الرحمان الرحیم اب دیکھیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا اللہ او الو ال آخر او ظاہر بات بہو اب کل انالی جب کچھ نہیں تھا کوئی کائنات کوئی چیز نہیں اللہ کی ذات اور پھر جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو صرف اس کی ذات ہوگی کل منالی ہا پان بھائی اب پا وجہ جلا تو اس لیے نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا اس لیے کہتے ہیں اول الاول کیا معنی؟ الزی لئی س قبل شہی بہبل آخر الی لئی سادی بہ آخر الزی لئی سو کہ بہول الباطن الزی لئی سدون شہی وہ اول جس سے پہلے کچھ نہیں وہ آخر جس کے بعد کچھ نہیں سب پہ پنا وہ باقی اللہ القیوم ال باقی دائم جس پہ کبھی پنا نہیں آئے گی وہ صرف اللہ کی داد ہے تو اب اس میں دیکھیں اب غور کریں بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ چونکہ جب کچھ نہیں تھا کون تھا اللہ اچھا اب اس کے بعد اللہ نے عالم دنیا بنایا اب دنیا کے ساتھ تعلق کی صفت کا ہے الرحمان اور الرحیم کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہے کیونکہ رحمان دنیا بل آخر رحیم اور قیامت میں آخرت میں تو پھر رحمت کی سفت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی دنیا اور کسی کے لیے نہیں ہوگی تو اسی ترتیب سے سب سے اول اللہ اس لیے نام بھی پہلے اللہ پھر دنیا نام رہ صفت رحمان اس کے بعد پھر آخرت آئے گی تو صفت رحیم کا ذکر آیا اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں اباز علماء کہتے ہیں رحمان رحیم کیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے لیکن راج یہ ہے کہ یہ صبت مشبہ نہیں ہے بلکہ یہ مبالک ہے کسی نے کیا مانا بہت رحم کرنے والا نہایت رحم والا کثیر الرحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور خدا کی رحمت کا تو یہ حالم ہے کہ فرما رحمتی سبق دالا غذبی اور ایک روایت میں آتا ہے رحمتی غلبت اللہ غزبی کہ میری رحمت جو ہے میرے غزل پہ سب کا اللہ کے پاس رحمت بھی ہے غذب بھی ہے غذا بھی, بھی ہے لیکن رحمت جو ہے وہ سبقت کر گئی غزب پر اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنی رحمت بنائی ہے مسن سو درجہ ہے رحمت کا ایک درجہ ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا صرف ایک درجہ یہ ساری آپس میں جو محبت ہے مودت ہے اتفاق ہے اخلاق ہے انسانوں میں جلد صرف ایک حصے سے ہے قیامت والے دن اللہ اس نڑنوے کو ملا کہ پوری پوری رحمت کا اظہار فرمائیں گے اس لیے صفت اور اسی طرح دیکھیں کہ جہاں جلال کی ضرورت تھی وہاں بھی اللہ نے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا فرمایا الرحمان حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں فرماتی العزیز الجبار المتبر الکار لیکن چونکہ رحمت کی صفت غالب ہے اس لیے فرمایا الرحمان اور علماء ہیں کہ اس عرش کے نیچے ایک لو پہ اللہ نے حکم دیا کہ لکھ کے رکھ دو کہ رحمتی سبقت البی اللہ نے اس کو بھی عرش کے نیچے رکھا اور پھر عرش کے نیچے دریا وہ بھی علامت رحمت ہے اس لیے فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دائیں تشریح یاد میں ہو یا تقوین یاد میں ہو ہر جگہ اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے کیا مانا تکوینی یاد بالا کام ہے تقوینی مرنا پیدا ہونا کھانا پھر یہ اب دیکھیں دنیا کے اندر جتنے تکوینی امور ہیں دشمن کو تم بھی کھاتے ہو دشمن بھی کھاتے تمہاری اولاد دشمن کی اولاد یعنی اس دنیا کے دسترخان میں مسلمان ہیں ہیں یا کافر اللہ کے لنگر سے سب کھان ہے جو کہ تک نہیں کیا میں بھی رحمت کا کلپ ہے ورنہ اللہ چاہتا دشمن کو کیوں کچھ دیتا سارے بھوکھے مر جاتے ان کو کھانے کی توفیق ہی نہ دیتا ان کو کھانے کے بعد اس کے حزم کی توحفی کی نہ دیتا سارے مر جاتے میں نہیں فرمایا میری شفت رحمان ہے دشمن ہے اپنا ہے پرایا ہے حیمان ہے جانور ہے اور پھر جانوروں میں بھی حلال ہے حرام ہے سب کا ہر آدمی فرا تو تقوینی یاد میں بھی رحمت کا غلبہ ہے اسی طرح اور نے فرمایا کہ تشریعی یاد میں بھی رحمت کا غلبہ ہے ایک امور تقوینی ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ حکم دیتی ہیں بس اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا انروزاس بہان ملکوت الجاون بس اللہ حکم دیتے آسمان ہے زمین ہے چاند ہے سورج سب امور تقوی یا چل رہے ہیں یہ مجاری نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے نظام سے ہٹ جائے اچھا امور ہے کیا کیا مانا اللہ نے جو شریعت بھیجی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ تشریعیات یاد ہے تو تقویلی یاد میں بھی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے کہ آسمان سے جیسے تم فائدہ اٹھاتے ہو کا بھی اٹھاتا ہے زمین پہ جیسے تم چلتے ہو کافر بھی چلتا ہے اللہ کی ہواؤں سے جیسے تم مسملتے ہوتے ہو کا بھی ہوتا ہے بارش جیسے تیرے گھر میں برستی ہے کافر کے گھر میں بھی برستی ہے بارش جیسے مومن کے گھر میں مومن کے کھیت میں برستی ہے ابو جہل کے کھیت میں بھی برستی ہے یہ تکوینی امور میں بھی غابت کا غلبہ ہے اور اللہ تبارک و رہا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے مزید اختبار و اب تلاب مبتلا نہ ہو جاتی ہم تو کافروں کو سونے چاندی کے گھر دے دیتے کیوں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کیا اللہ کے پاس کوئی کمیاں ہے اچھا تشریعیات یاد میں رحمت کا غلبہ کیسے ہے علماء نے لکھا کہ دیکھو سو سال تک آدمی کو کرے سو سال تک آدمی زنا کرے شراب پیے گناہ کرے لیکن سچے دل سے توبہ کر لی یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اسلام میں داخل ہو گیا سارے گدار کا باپ کر دیے اسلام و باقاعدہ یعنی اپنے کو سو سال وہ شرک کرتا رہا ہے کفر کرتا رہا ہے غیر اللہ کو پکارتا رہا ہے قبروں میں سیدے کرتا رہا ہے آگ کو پوچھتا رہا ہے چاند سورج کو پوچھتا رہا ہے لیکن ایک دفعہ دل سے پڑھ لیا اللہ اللہ, اللہ اللہ نے فرمایا اسلام میں تم آ سارے تیرے گناہ آپ ہو گئے اس سے بڑی رحمت کیسے ہو سکتی اچھا اسی طرح اگر مومن فلا من جا ابل حسنتی فلو اشر وا اگر تم نیکی کا کام کرو گے میں دس گنا ثواب دوں گا اور اگر غلطی کرو گے تو ایک لکھوں گا تو رحمت غالب رحمت جو ہے وہ غالب ہے اللہ کے غضب پہ کہ غلطی کرو وہ تو ایک لکھیں گے لیکن نیکی کرنی ہے تو وہ ہم دہ سے لکھیں گے اچھا اس کے بعد دیکھو ان ہمسن دن ایک بندے نے نیکی کا ارادہ کیا کہ یار کل صبح کی نماز حرم پڑھیں گے جواب بھی کریں گے لیکن نہیں کر سکا اللہ فرماتے ہیں لکھ لو میرے بندے نے نیت تو کی تھی ثواب لکھ دو وہ اللہ بھیا فرشتے کہتے ہیں اللہ بھیا وہ تو کیا ہی نہیں وہ تو صاحب کی مسجد میں نماز پڑھ کے جا کے سو گیا نہ ارادہ تو کیا تھا نا بیچارے نے اچھا برائی کا ارادہ کرے اللہ فرماتے ہیں مت لکھو جب تک برائی کرے نہیں نہ لکھو اچھا برائی کا ارادہ کیا پھر کیا لگا یار گناہ ہے چھوڑ دیا اللہ کہتے ہیں نیکی ہی لکھ دو پھر بھی میرے ڈر سے اس نے چھوڑ دی تو یہ بھی تو نیکی ہے نا میرے ڈر سے ڈر گیا تو چھوڑ دیا تو یہ کی وجہ کیا ہے کہ رحمت ڈالے اچھا کبھی تمہارے ایک امن گسبامیہ تزیب ان سات سو گنا بڑھا دیتے کبھی مسجد الحرام میں ایک لاکھ گنا بڑھا دیتی ہیں وجہ کیا ہے کہ رحمت غالب ہے اس لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب پڑھو تو غور کرنا کیس میں اس میں ذاتی اور جلال جو ہے وہ ایک ہے اور صفات رحمت جو ہیں وہ دو کا ذکر کیا ہے اللہ جلال ہے الرحمن الرحیم یہ جمال ہے تو اس میں دو نام لائے وہاں ایک جلال والا ایک لائے اور جمال والے دو نام متقر لائے اور سگے بھی بال گئے لائے تاکہ دلالت ہو سکے کہ رحمتی سبقت اللہ ازبی کہ میرے بندے آ تو صحیح شروع تو کر میرے نام سے تو جوڑ میں جو کیوں رحمان جو ہوں اللہ بھیا میں تو بڑا گندا ہوں بول میں تو گندا ہے لیکن میں تو رحمان ہوں اللہ بھی میں تو بڑا گناگار ہوں میں تو ابھی گناہوں سے نکل گیا ہے میں گناگار ہے کچھ ہے میں رہی ہوں اس لیے ایک حدیث میں ات ہے صحیح حدیث مبارک ہے یعنی جس کی صحت پہ کسی قسم کا کلام نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں دنی، اے میرے بندے تو اگر قیامت میں میرے پاس آیا اور تیری ساری زمین جتنا ہے گناہوں سے بھر جائے لیکن لا شرکنی شیا میرے ساتھ شرک نہ کرے اتائی توہا میں اتنی زمین بھر کے رحمت اور مغبرت کرنے کے لیے تیار ہوں وجہ کیا ہے کہ رحمت جو ہے وہ غالب ہے تو اسی لیے پہلی پہلی آیت میں شفات رحمت ہے جو غلب رحمت کی دلیل ہے تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں جتنا خلاصہ قرآن کا ہے وہ فاتحہ میں ہے فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہے اور اس کا خلاصہ جو ہے نقطۂ توحید میں ہے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق دے با علینا عبد البلاک آخرا رب العالمی کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کی حدیثیں سننا سنانا بیکار ہے چونکہ وہ پرانی باتیں ہیں میں تمہیں نئی باتیں سناتا ہوں اس کا مان ہے کہ اس کا والد بھی پرانے دور کا آدمی وہ بیکار دادا اس سے زیادہ بیکار دادی اس سے زیادہ بیکار ایسے آدمی کو مستشفہ شہار بھیجوائیں بتایا ایک علاج اس کا علاج ایک ہے کہ اس کو ریکمنڈ کریں مستشفہ شہار کے لیے کہ اس کو پرانی چیزوں سے نفرت ہے اس کا باپ پرانا ہو گیا کہیں اس کو معلوم نہیں دیکھ باپ تو پرانا ہے بیٹے سے تو پرانا ہے نا بیٹا نہیں آیا ہے اچھا اگر دادا دندہ وہ اور پرانا ہے بے حکومت تو اس کو تو پرانی باتیں پسند اور کعبہ شریف تو بہت پرانا ہے پر کابے کی نماز نہ پڑے ہم چونکہ تو بہت ہزاروں ہزاروں آٹھ سال گزر گئے قرآن شریف کو چودہ سو سال گزر گئے حدیثوں کی کیا بات ہے قرآن ہی پرانا ہو گیا تو اگر ہر پرانی چیز کو نکالنا ہے تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آپ اس کو مستشبہ شہار بھیجیں یا کمرہ بند کر کے اس کو صبح و شام آرام سے سیدھا کریں دیوس کہتے ہیں بے غیرت جس کو اپنی بیوی کی عزت کی اسمت کی بیٹی کی بہن کی غیرت آتی جسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مہذب آتی ہے کیونکہ اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے موجودہ ایٹیکیٹس ایسے ہیں نا جی پروٹوکول میں تو اسلام کی روح میں وہ تیوز کہلاتے ہیں لائف انشورنس اپنی ذات کے لیے نہ کرائیں یہاں کوئی مجبوری ہے تھرڈ پارٹی کے لیے کیونکہ ہم آدمی ہے کہاں سے بھی ادا کرے گا تو اس کے لیے تو نے اجازت دی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے پالیسی نہ کریں ایسی بھی پالیسی میں کئی خطرے ہیں آپ حالات دیکھا رہی ہیں؟ آپ نے آپ نے روز پڑھتے ہوں گے آپ کا تو ماشاء زیادہ مطالعہ ہے مجھ سے کہ یورپ میں لوگ جو ہے نا جی وہ عورتیں جو ہیں بڑی بڑی پالیسیاں بنا کے پھر اپنے شوہروں کو خود سلوک ویزن دے کے مار دیتی ہیں تاکہ پالیسی کی رقم مل جائے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ گھر میں مارنے والا پیدا ہو جائے تو اسلام نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس میں حکمتیں